الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى و واصحابك یا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله فرماني مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وصحبه تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی و علی و من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فیضان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے فیضان مدنی مذاکرہ یوں تو ہمارے سلسلے کا بھلے اصل عنوان فیضان مدار مذاکرہ ہے اور فیضان مدر مذاکرے سے مختلف ناموں سے سلسلے پیش کرنے کی ترکیب ہے تو فیضان مدار مذاکرہ کے اندر ایک تحریر سلسلہ بھی ہوتا ہے ایک تحریر نظر سے گزری ابتدائی طور پر پہلے کام ہوتا ہے پھر آپ کی طرف آتی ہے تو اس میں بڑی پیاری مثال امیر علیہ سنت نے بیان کی تھی بہت پرانے کسی مدنی مذاکرے کی وہ تحریر سامنے آئی جیسے پانی کا ایک گلاس ہے گلاس کے اندر مطلب پانی ڈالا ہوا ہے اب اسی پانی میں آپ چینی ڈال دیں پانی تو اتنا ہی رہا اور پانی کے اندر آپ پھر میوہ ڈال دیں پھر یہ ڈال دیں پھر وہ ڈال دیں تھوڑا دودھ ڈال دیں تو آپ بتائیے کیسا لذیذ شربت ہو جائے گا تو گویا آپ سمجھیے کہ نیتیں اچھی اچھی نیتوں کی مثال یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنے سے اس کے سواب کا ترتب سواب ملنے کی جو صورت ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو بڑی اچھی اچھی نیتیں کیا کریں اور سلسلوں سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں تاکہ اس میں آپ کی شرکت کار سبب ہو سکے اگر بہت ساری نیتیں یاد نہ ہو نا یہ ہو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے میں مدنی چینل کا سلسلہ دیکھوں گا کوئی بھی سلسلہ عمومی طور پر یہ نیتیں ہو سکتی ہیں اس میں دو نیتیں آپ کر لیں بس یہ آپ کی سوچ ہو انشاء اللہ الرحمن بہت فائدہ ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سلسلے کے لیے بھی یہ نیتیں کر لیجئے اور میں آپ کو بتائی چکا کہ فیضان مدنی مذاکرے کی کڑی ہے فیضان مدنی مذاکرہ جو سلسلہ ہے اس مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ مختلف سلسلے دکھاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ ہے اور پھر اسی طرح دلچسپ سوالات اور امیر علیہ سنت کی ایمان افروز جوابات یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلوں میں کا ایک سلسلہ ہے اور اسی طرح آج اسلام کی بنیادی باتوں کے موضوع سے آئے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ جب بھی سلسلہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستوں سے مالا مال سلسلہ ملے گا ان اللہ الرحمن تو اب ہم چلتے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بنیادی طور پر جو بچوں کے ذہن میں بھی آتی ہیں تو بچوں کو بھی سمجھانی ہوتی ہیں اور خود بھی مدینہ ہوتے ہیں بھلے جامعہ اور مدینہ والے ہو ان میں بھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے ہمارے فرائض علوم میں سے اسلام کے عقائد جو ہے وہ اہم ترین فرض علوم میں سے ہے اور اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے اللہ تعالی کے لیے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے امبیا کرام علیم السلات و تسلیمات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے اور اسی طرح اس کا سلسلہ ہے اور آگے یہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ ترتیب بار اس میں کچھ سلسلے آپ کو پیش کریں گے اور لازمی بات ہے ان چیزوں کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ مداری مذاکروں کی بہت سی برکتیں ہیں مادری مذاکروں میں بہت سے فرائض علوم سیکھنے کو بھی ملتے ہیں الحمدللہ للہ ہی بجل اور اسی کی ایک کڑی اس وقت اسلام کی بنیادی باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں بنیادی باتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہم آپ کو کچھ سلسلے پیش کریں گے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے پہلے مدنی منو کا نمبر ہے کہ بچہ جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو بھی کچھ بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس کا ہمیں کیسا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہے جی دکھائیے میرا نام محمد علی اتاری ہے کے شہر سے رہا ہوں. باپا جان کی بادرہ میں شہر مخصوص ایک بڑیا کا بھی شکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاپ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے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 صلی اللہ تعالیٰ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو جامع المدینہ کے متعلقین عاشقان رسول دیکھیے جیسی یو آپ سمجھے نا کہ ایک بڑی پیاری بات اس ونی گلسے میں یہ بھی ہے کہ سوال جس نوعیت کا ہو اس طرح اس کے ذہن کے مطابق ایک پیارا سا جواب ہو سمجھانے کا انداز ہو تو مدنی مذاکرہ مدنی منوں کے لیے بھی ہے مدنی مننیوں کے لیے بھی ہے ان کے امی اور ابو دونوں کے لیے بھی ہے اور ان کے دادا اور دادی نانا نانی سب کے لیے ہے تو آپ نے بھی مدنی مذاکرے میں شریک ہونا ہے اور مدنی مذاکروں میں شرکت کی دعوت بھی دینی ہے اور یہ ایک پہلا ہم سمجھے ہمارا سبق ہوا کہ ہمیں کیا ہماری ذہن ہونا چاہیے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ مدنی منوں کے ذہنوں میں بعض اوقات کچھ سوالات اور بھی آتے ہیں تو انہی میں سے ایک مدنی مننے نے ایک سوال کیا ہے اور ہم وہ کال بھی ان کی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ سوال انہی سے سن لیتے ہیں جی سنائیے السلام علیکم، اللہ، وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آتما ہے میرا و ہے میرے مسجد آپ کا بتا کہ اللہ دادا ہمارا اسلامی کا خوب کام کروں سبحان اللہ, اللہ بآمل عالیما اور بام الحافظ بنائے اللہ ہمارا خالق معبود ہے خالق بنے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 عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت کی جائے گی صلو اللہ اللہ تعالی تو دیکھیے مدوری چینل کے ناظرین آپ کو میں پھر بتاؤں گا کہ آپ مدوری منو کو خود بھی مدوری مذاکروں میں شریک ہوا کریں اس کے آپ فوائد سمجھ سکتے ہیں اور یہ آپ اسلام کی بنیادی باتوں کے مدوری گلس سے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح مدنی مننے بھائی اب کوئی بھی بات ذہن کے اندر آ جاتی ہے آپ کو ایک اور سوال سنا دیتے ہیں؟ Allah, Allah کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے بے شک لو ڈاؤٹ no اللہ تعالی اینی ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے یہ اگر تصور ہمارا بن جائے گا یہ سوچ بن جائے گی تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی اللہ کرے کہ ہمارا یہ زین بن جائے واللہ تعالیٰ اعلم اعلم عز وَ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ مدری چینل کے یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسلامی طور پر محبت ہوتی ہے اسے اپنا بزرگ سمجھا جاتا ہے اپنا بڑا سمجھا جاتا ہے ان سے سیکھی ہوئی سمجھی ہوئی بات کو بہت جلدی قبول کیا جاتا ہے بالخصوص مدنی منع مدنی منیا جو ہیں وہ زیادہ قبول کرتی ہیں اور جب بچے کی سادہ تختی پر کلین پیپر پر امیر اہل سنت کے یو سمجھیے قلم سے کچھ لکھا جا رہا ہوگا تو اس کی کیسی برکتیں ہوں گی مرتھے دم تک یہ برکتیں رہیں گی ان اللہ الرحمن تو آپ مدنی منوں کی تربیت بھی کریں مدنی چینل کے آگے بھی بٹھائیں مدی مذاکروں کو بھی دکھائیں فیدان مدی مذاکرہ میموری کارڈ بھی حاصل کریں مدنی منوں کے ایسے سے جس میں امیر السنت کے مدنی سے خصوصیت کے ساتھ اور امومیت کے ساتھ, ساتھ سارے مدنی سلسلے جتنے بھی ہیں ان کو دکھانے کی عادت بنائیں تاکہ مدنی منوں کا بھی مدنی مقصد کا ذہن بنے اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوں دیکھیے کتنا پیارا ایک سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کا جواب بھی دیا اس کا ذہن بھی بنایا اور ساتھ مدری پل یہ بھی دیا کہ یہ سوچ بن جائے تو گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے تو مدری منوں کے اگرچہ گناہ نہیں لکھے جاتے لیکن لازمی بات ہے اگر بچپن میں بھی اس طرح کی غلطیاں کرنے کی ان کو عادت ہوگی تو جیسے بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ غلطیاں گناوں کی صورت اختیار کر لیں گی تو لہذا اسی عمر سے ان کی یہ اسلامی تربیت ہونا انتہائی ضروری ہے اور اسی کی طرح اللہ تبارہ کا وطاعلیٰ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کیا کیا عقائد ہونے چاہیے اس طرح کے مختلف سوالات مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں وہ ان میں سے ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں سعد اتاری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیسا کہ اللہ ہر جگہ ہے وضاحت فرما دیں نہیں یہ جملہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے مکان سے پاک ہے نہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی یہ کہہ سکتے سمیع و بصیر ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ دیکھنے کے لیے وہاں کا محتاج نہیں سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں نہ اس کے کان ہے نہ اس کی آنکھ ہے ہماری طرح تو یہ کچھ نہیں ہے ہمارے ہماری طرح جسم جسمانیت سے وہ پاک ہے والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى یہ مدانی مذاکرات جو ہمارا ہو رہا تھا اس وقت سوشل میڈیا کے سوالات بھی آتے ہیں کچھ تحریری طور پر چل رہے ہوتے کچھ آڈیو سوالات ہوتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات ہوتے ہیں تو مختلف صورتیں مدنی مذاکروں میں سوالات کی ہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں پاکستان سے بھی اور بیرون ملک سے بھی آشقان رسول مختلف صورتوں سے سوالات کے ذریعے مدانی مذاکروں کے اندر شامل ہوتے ہیں مدنی منع بھی ہوتے ہیں مدن منیاں بھی ہوتی ہیں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی تحریری سوالات وغیرہ کی صورت ہوتی ہے اپنے مہارم کے ذریعے بھی سوالات کی ترکیب ہوتی ہے مہینے میں ایک دن ان کا جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ مداری مذاکرات تحریری سوالات اپنے مہارم کے ذریعے سوالات اپنی مدن منوں مدنی منیوں کے ذریعے سوالات کر کر یہ مداری مذاکروں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں یہ سوشل میڈیا کا ایک سوال تھا اور لازی بات ہے ملک و بیرون ملک کے اندر اس طرح کا پیغام پہنچنا ایک بڑی اچھی بات ہے اور مدنی مذاکرہ مدنی چینل اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیرون ملک میں بھی ہے علم دین حاصل کرنے کا اس کے لئے بہترین موقع یہ ہے کہ وہ مدنی مذاکروں کو بھی دیکھیں مدنی چینل کو بھی دیکھیں امیر علیہ سنت کی ویب سائٹ کا بھی میں حوالہ دوں گا ڈبلو یہ آپ ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو امیر سنت کے رسائل بھی مل جائیں گے امیر سنت کی کتب بھی مل جائیں گی ٹرانسلیشن جو ترجمہ ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کو اسی جگہ پر مل جائیں گی پھر آپ کو امیر سنت کے آڈیو بیانات یہاں پر ملیں گے آپ کو امیر سنت کے مدنی مذاکر ویڈیو ملیں گے آپ کو کچھ پرانے مدر مذاکرے بھی ملیں گے جس طرح جو شعبہ کام کرتا جائے گا اس کے مطابق یہ ان اللہ رحمان مزید اپ گریڈ ہوگی مختصر مدانی گلدسے بھی ہیں مدانی گلدستے بھی آپ کو اسی جگہ پر ملنا شروع ہو جائیں گے اور اس انداز سے سوال جواب کی ترکیب سرچ کے ساتھ دیکھنا ان سہولیات کی طرف بتدریج بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے تو آپ نے امیر سنت کے ترجمے کی کتابیں دیکھنی ہے ڈب مدنی گلدسے دیکھنے ہیں مختلف زبانوں کے طور پر تو آپ کو ایک ویب سائٹ دی اس کے اندر ویب سائٹ کے اندر لازی باتیں پھر تاثرات وغیرہ بھی ہوتے ہیں علما سنت کے امیر سنت کے حوالے سے تاثرات اور دیگر چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ پر ڈبلو یہ نوٹ کر لیجیے یہاں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہاں ایک بات اور بھی ہے مثلا جو طلبۂ کرام ہو تو ان کو جہاں نیٹ استعمال کرنے کی اجازت جس ادارے میں نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے ہاں تو آپ میموری کارڈ کی اگر آپ کو اجازت ہے میموری کارڈ سننے کی تو آپ میموری کارڈ سن سکیں گے لے کر جس چیز کی جتنی اجازت ہوگی وہی وہ کریں گے اجازت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ کا براہ راست تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اجازت ہوتی ہی ہے مستقل مدنی مذاکرہ بھی ایک گھنٹے بارہ منٹ آپ کو دیکھنے کا جدول ہوتا ہی ہے تو اس کے اندر تو آپ دیکھ ہی سکیں گے تو کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اجازت ضرور ہے آپ مدنی مذاکروں کے فیضان سے انشاء اللہ الرحمٰن ضرور مستفیض ہو سکیں گے مزید دیکھیں اللہ تعالی کے بارے میں بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں مدنی مذاکروں میں ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں ایک اور سوال آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے تو رشتوں کو روزی پہنچانے پر کیوں مقرر کیا گیا برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے سزا حکیم دیتا ہے یا مطلب جو پھانسی کا پندا پہناتا ہے وہ سزا دیتا ہے پھانسی کا پندا اسی صورت میں پہنا گیا جب حکیم حکم لگائے گا تو یہ پہنائے گا پھانسی کا پندا تو سزا جلاد نے نہیں دی پھانسی گرنے نہیں دی بلکہ حاکم نے سزا دی یہ کہلائے گا ایک دنیا بھی مثال آپ کو دیتا ہوں تو اب یہ کہ اللہ تعالی کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے اس کا مطلب یہ نظام ہے تو فرشتوں کو کسی کو بارش برسانے کا کسی کو بادلوں کو چلانے کا کسی کو روح قبض کرنے کا کسی کو ماں کے رہم میں پیٹ کے اندر مٹی اور کترا جو ہوتا ہے وہ ملا کر اس کا پتلا بنانے کا کام سونپا اللہ تعالی نے تو اسی طرح رزق کی تقسیم کے لیے بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تو یہ, یہ سب اللہ تعالی کے ماتحت ہے تو فرشتہ روزی دیتا ہے ان مانو کر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر دیتا ہے ان مانو کر نہیں اللہ تعالی کے حکم پر وہ دیتا ہے اسی طرح ہمیں روزی دیتا ہے مجازی طور پر ترخواہ تو سیٹ ہی دیتا ہے ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو بڑھانے کا بھی ہم سیٹ کو بولتے ہیں جس کے نوکر ہوتے کہ کچھ بڑھا دیجیے مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پھر بھی حقیقت میں تو نہ ہی روزی دیتا ہے تو یہ سب اسباب ہے اور ان کا سارا کام جو ہے مسب کی طرف ہی لوٹ رہا ہے کہ مسب کے حکم سے یہ کر رہے ہیں فل مدبیراتی امرہ ان جانوں کی کسم جو کام بنانے والے ہیں کسم یاد فرمائی جا رہی ہے فرشتوں کی اللہ کی سال ہے کسم کھا رہا ہے اللہ یہ نہیں کہیں قسم یاد فرما رہا ہے یہ کہیں گے محمد مدنی چینل کے نازین اس مدنی گلدسے کے اندر آپ نے ایک چیز جہاں پر یہ بھی پتہ چلا جو سوال تھا اس سوال کا امیر علیہ سنت نے جواب دیا اور جواب کے ساتھ ساتھ امیر علوسنت کے جوابات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ضمنی موضوع بھی آتا ہے تو اس کی بھی آپ وضاحت فرماتے ہیں آپ اس نظریے سے بھی دیکھیں گے تو یعنی آپ ذہن میں آپ کا بیٹھا ہوا ہوگا پھر آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ محسوس ہوگی کہ ایک بات کے ضمن میں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ٹاپک میں سائٹ ٹاپک کوئی اگر آ گیا تو اس میں بھی امیر السنت کلام فرما کر اس کے بدنی پھول بھی دیتے ہیں پھر جیسے قسم یاد فرماتا یہ بولنے کے بعد کی وضاحت بھی کی ہمیں یہ نہیں بولنا ہمیں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے کا لفظ نہیں بولا جائے گا سنت نے ہمیں آ, اس میں اس کی تلقین فرمائی ہے ساتھ ہی اب اس مغربی گلدسے میں ایک اور چیز بھی اگر آپ نے محسوس کی ہو بیرون ملک سے ایک ملک میں اجتماعی طور پر بیٹھی ہوئی ایک تعداد آپ نے دیکھی پھر وین کے ذریعے بھی ایک تعداد بیٹھی ہوئی دیکھی تو مغربی مذاکروں کے اندر الحمد اللہ اج اجتماعی طور پر آشقان رسول جمع ہوتے ہیں جب اتنا کچھ ایک چیز جگہ پر سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اجتماعی طور پر آئیں بیٹھیں اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہو تو جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں اسلامی میں نے تو لازمی بات اپنے گھروں پر ہی دیکھ سکیں گے مدنی مذاکرہ اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ اجتماعی طور پر دیکھیں مختلف ممالک میں بھی الحمد للہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ آ... بعض ممالک ہیں جو پلس سیون آ رہے ہے پلس ٹویلو آ رہے ہیں پلس الیون آ رہے ہیں پلس تھری آ رہے ہیں یعنی وہاں ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے رات کے بارہ بج ہیں رات کے تین بج رہے ہیں اس طرح کر, کر اوقات کا آ ہیں تو یہ بھی یہاں پر بھی اسلام آباد بعض ایسے جذبے والے ہوتے ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کو سمجھیے اور اس دیکھیے کتنا پیارا میٹھا مدنی کام ہے لاوت سامی کے بارہ مدنی کام ہے ان بارہ مدنی کاموں میں ایک مدنی کام اجتماعی مدنی مذاکرہ بھی ہے یعنی اس کی ایک صورت اس مدانی کام کی اجتماعی مدنی مذاکرہ بھی ہے اجتماعی مدنی مذاکرہ ایک دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی ہے اس سے علم دین بھی حاصل ہوتا ہے امیر السنت کے مدنی پھول بھی سننے کو ملتے ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش کا جذبہ بھی ملتا ہے پھر ہماری اپنے اندر اگر کمزوریاں ہوتی ہیں اور لازمی بات ہے یہ کوئی دعوی بھی نہیں کرے گا کہ مجھے کمزوریاں نہیں ہیں تو اس کمزوریوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے اب آپ یہ کہیں کہ میں دعوت اسانی والا نہیں ہوں میں تو ایسے مدنی چینل پر آ گیا تھا تو بھائی دعوت مذاکر نہیں ہے یہ سارے ہے رسول کے لیے. سب مسلمانوں کے لیے ہیں. کیا بالخصوص اس اسلام کے بنیادی باتوں کے انوان سے ہم جو بیٹھے ہوئے تو یہ مدنی پھول سب آشقان رسول کے لیے ہیں. اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں مدنی منہ بلے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی کانوں پر ایسے ایسی باتیں پڑتی رہیں گی ایسی میٹھی میٹھی باتیں کانوں پر پڑتی رہیں گی تو ان کے دل میں بھی میٹھا میٹھا قرار آ جائے گا ان کے دل میں بھی یہ میٹھے میٹھے مدر پھول بیٹھ جائیں گے یہ اسلام کی بنیادی باتیں ان کے سمجھ میں آ جائیں گی اور اگر آج ان کی سمجھ میں یہ اسلام کی بنیادی باتیں آتی ہیں ان شاء اللہ رحمان مرتے دم تک اسلام کی ان بنیادی باتوں کو اپنے ساتھ یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لہذا سب کو اجتماعی طور پر مدنی مذاکر دیکھنے چاہیے فضان مدنی مذاکرے کا سلسلہ اس وقت ہمارا جاری ہے اور اسلام کی بنیادی باتوں کے مختلف مدنی گلدستے آپ کو دکھا رہے ہیں اب ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جب بندے کے نفس پر پڑا شوق ہوتا ہے بھئی یہ کام کیوں کریں یہ کام دین نے کا ہے کیوں کہا ہے تو اللہ تعالی کے بعض احکام نہ عقل میں سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ عمل کرنے کا دہن نہیں بن رہا ہوتا نفس مائل نہیں ہو رہا ہوتا اور طرح طرح کی باتیں بول جاتے ہیں اب ایسو کو کیا کرنا چاہیے اور ایسو کی اصلاح کا سبب بھی مدنی مذاکرہ ہے آپ کو ایک بڑا پیارا شاندار سا مدنی گلدسہ دکھاتے دکھائیے جی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اب ہماری منتیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قیامت کے دن ہم منتیں کریں گے کہ اللہ ہمیں مولد دے دے تو یہ شریعت کے لحاظ میں کہنا کیسا ہے یہ کفر ہے اس لیے کہ اللہ تعالی بندے کا محتاج نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عجی کا پہلو پایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالی عرضی کر رہا ہے منتیں کر رہا ہے منتیں کون کرتا ہے جو کسی سے دباؤ ہو اللہ تعالی کسی سے دبا ہوا تو نہیں ہے ایک ہی تو ذات ہے جو متکبر ہے تکبر اسی کی شاعن شان ہے وہ کسی کو تکبر کی اجازت ہی نہیں ہے نا اور اللہ تعالیٰ عاجیز نہیں ہے اللہ تبارک بعد ذات اس سے پاک ہے اجز سے بے بسی سے بے کسی سے کہ وہ کسی کی خوشامد کرے اور آجیب اس کے سامنے کرے تو یہ جملہ جس نے بھی کہا اس کو توبہ اس پر فرض ہے نکا بھی نئے سرے سے کر لے اگر کوئی تہارت کے بغیر نماز پڑھنے کو درست قرار دے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا بلا طہارت کوئی نماز کو جائز سمجھے نا یعنی شرعی طور پر وہ طاہر نہیں ہے بلا طہارت تو اس کو ہم نے کفر لکھا ہے اگر کوئی یہ جملہ کہے کہ آج کل میں نے نیکی کے کام کرنا چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ جملہ کہنا کیسا یہ غیر بہت بڑی یعنی کہ دلی کی بات ہے غفلک کی اس کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت بکول اپنے نیکیوں سے محروم کیا ہوا ہے یہ جملہ بولنا نہیں چاہیے کیونکہ مسلمان نیکی سے محروم ہو نہیں سکتا اب مثال کے طور پر آپ نے یہ سوال کیا اگر اچھی نیت کر لی تھی تو یہ بھی نیکی تھی اب اگر اچھی نیت سے جواب سن رہے تو یہ بھی نیکی ہے میرا سوال سننا بھی نہیں کی تھا جواب دینا بھی نہیں کی جتنے سن رہے ہیں سب نیکی میں مشغول ہیں اس وقت السلام علیکم ہم کہتے ہیں مسلمان آتا ہے کوئی سامنے تو یہ بھی نیکی ہے سلام کا جواب دینا یہ بھی نیکی ہے طبیعت پوچھنا یہ بھی نیکی ہے طبیعت پوچھنے والے کو الحمدللہ کہہ کر جواب دینا یہ بھی نیکی ہے تو مومن تو جب قدم اٹھاتا ہے تو نیکی ہے قدم رکھتا ہے تو نیکی ہے اگر اس کی اچھی نیتیں شامل ہوں تو اس لیے ہر وقت ہر ساخ جو ہے وہ مومن نیکی میں گزار سکتا ہے اس مثال کے طور پہ سوتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں تو یہ جب تک سوتا رہے گا یہ سونا اس کا عبادت ہو جائے گا یہ بھی نیکی ہے تو یہ جملہ اس کا اچھا نہیں ہے بہت ہی نامناسب ہے کہ میں نے آج کل نیکی کرنی چھوڑی ہوئی ہے اور اگر نوز نیکیوں کو حقیر جان کر اگر کہا ہے تو پھر تو اس کا حکم تو بہت سخت ہو جائے گا مطلقاً اللہ کی عبادت کو حقیر جاننا یہ تو کفر میں جا پڑے گا آدمی اور کہنے والے کی یعنی ہو یہ اس کے اس جملے میں ظاہر نہیں ہو رہا خدا بہتر جانے اس کی نیت کیا تھی بعدو کا خاطر لوگ بولتے جب کسی کو بولو نا کہ یار تم میرا فلاں کام کر دو یا نیکی کر لو یار نیکی کما لو سواب کما لو تو اس پہ بگڑ کے بعد وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے غصے والے بول دیتے کہ میاں آج کر میں نے نیکی کرنی چھوڑ دی ہے میرے گھر جانے دو میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرح کے جملے بول دیتے مدنی چینل کے نادرین یہ جو آپ کو مدعی گلدستہ دکھایا گیا اس میں دو تین چیزیں آئیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ اللہ تعالی آج ہی کر رہا ہے اس طرح کر کر کوئی جملہ بولا گیا دوسرا نماز کے تعلق سے کہ بغیر تہارت کے بھلے نماز کے بارے میں کچھ بات ہوئی جو بات جیسی بیان ہوئی وہ وہیں دیکھ کر اس کے احکام کو سمجھا جائے تیسرا نیکیوں کے بارے میں اب نیکیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس ایک جملہ بیان کیا کہ لیکن اس کا ایک پہلو بڑا عجیب و غریب سا جا رہا تھا کہ نیکی کو عقیر جاننے کی طرف جو لے کر جائے اگر کسی نے ایسی سوچ کے ساتھ اس طرح کے جملے بولے تو بہت سارے جملے رائج ہوتے انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں بول رہا ہوتا ہے بولی جا رہا ہوتا ہے بولی جا رہا ہوتا ہے بولی جا رہا ہوتا ہے بولی جا رہا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کے معاملے میں انسان کو بچنا چاہیے اور کیسے جملے بولنے چاہیے کیسے نہیں بولنے چاہیے امیر علیہ سنت کی یہ کتاب کفری کریمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو آپ مطالعہ کیجئے اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے آئیے مدانی گلدستہ دیکھتے ہیں حرام الفاظ اور کفریات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے نہ کے جب یہ معلومات نہیں ہوگی تو بچے کیسے کفریات سے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ میری زندگی کی سب سے نازک کتاب ہے اور پہلی اور آخری شاید اس سے نازک کتاب میں کوئی اور نہ لکھ پاؤں اور یہ دنیا اسلام کی اردو میں کم از کم پہلی کتاب ہے اس عنوان کے تعلق سے کہ اتنی زخیم کتاب آج تک اردو میں کسی نے نہیں لکھی ہوگی وہ لکھی ہوتی اس کہیں سے بھی حاصل ہو جاتی سبحان اللہ. دیکھ اللہ, اللہ. اللہ. لوگ تو ایمان سے ایمانی چلا گیا تو عمل کس کام سینکڑوں کل کفر پر اس پر گفتگو کی گئی ہے اور اس میں مزید طرح طرح طرح طرح کے مدنی چھ سو بانوے سفر سات سو کے قریب سفار ہیں اب اس کے انوانات میں آپ کو سناتا ہوں جو اس پہ لکھے ہوئے اوپر سرے ورق پر جس کو آپ لوگ ٹائٹل پیج بولتے ہیں اللہ ازد وجل کو اوپر والا کہنا کیسا صفا ایک سو نو فلا اللہ کو ٹھگتا ہے کہنا کیسا صفا نمبر ایک سو انتیس رشوت کو حضاب ان فضل ربی کہنا کیسا صفا ایک سو اسی کیا اہل عرب کو برا بھلا کہنا کفر ہے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا کہنا کیسا آج نماز کی چھٹی ہے سفا نمبر پانچ سو تین کافی کو مسلمان کرنے کا طریقہ سفا پانچ سو تجدید ایمان کا طریقہ سفا نمبر 621 سو اکیس اس میں اتنی معلومات یقین مانے آپ میں سمجھتا ہوں کہ سو کتابیں اٹھا کر بھی آپ تو گھمائیں گے تو شاید آپ راجیہ قول تک پہنچ نہیں سکتے یہ الحمدللہ ہمارے مختیا نے کرام پاکستان کے بھی اور ہند تک بھی یہ کتاب پہنچائی اور وہاں سے بھی تصدیق حاصل کی ہے یہ کہہ سکتے ہیں میری زندگی کی محنتوں اور معلومات کا نچوڑ ہے یہ کتاب الحمدللہ اہم ہی نہیں اہم ترین اور یہ فرض علوم میں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو -e سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شایا کردہ رسائل تقسیم کر کے سواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے تو مدنی چینل کے ناظرین جامع المدیہ کے طلباء کرام آپ کا کلاس ورک آج ہو رہا ہے کمپلیٹ آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا ہے ہوم ورک یہ کہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ آپ شروع کر دینا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے ہر سال اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ترین اہم ترین کتاب ہے فرائی ظلم کی کتبوں کے مطالعہ کرنے کے لیے اپنا کچھ وقت رکھ لیجئے بھلے آپ اس طرح کر لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ مغرب کے بعد سرم الشریف سنتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سے انیس منٹ نکال کر آپ فرائی ظلم کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے اور اسی طرح آپ مثال کے طور پر انیس منٹ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کے لیے مختص کر لیں اس کا طریقہ یہ بھی ہو کہ آپ درجے میں انیس منٹ پہلے آ جائیں اور انیس منٹ پہلے آنے کے بعد امیر سنت کی کتب و کا مطالعہ کریں گویا آپ کا پہلا درج آپ کے درجے کی ابتدا ہی امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے امیر اہل سنت کے ذریعے ہوگی یعنی آپ کی کتاب پڑھ کر ہوگی تو اس طرح آپ اپنی ترکیب بنائیں اپنے وقت کو کچھ کچھ بانٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت میں برقرے دیں تو آپ اس انداز سے مودانی کام بھی کرتے جائیے مدانی مذاکروں میں شرکت بھی کریے اور مودانی انعامات کے جدول کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرتے رہیے اور اپنے تعلیمی معاملات کو پختہ سے پختہ کریں تعلیمی حلقوں میں بھی بیٹھیں اور اس کی ترکیب بناے. مل جل کر آپ یہ سارے جدول کو تقسیم کر کر بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا اچھا یہ صرف تو مدینہ والے کوئی جدول نہیں بنانا آپ تازے رہیں آپ بھی جدول بنائیے آپ آپ دکان کتنے بجے جاتے ہیں بھائی بارہ بجے دکان پہنچتا ہوں فجر کے بعد سے بارہ بجے تک کیا کرتے ہیں آپ رات کو کتنے بجے آپ آتے ہیں پھر سو رہے ہیں فجر کے بعد کیا ہے ناشتہ ہے تھوڑا سا ٹائم دے مدنی چینل کو بھی ٹائم دیجیے آپ آپ اپنا مطالعہ بھی کیجیے تھوڑی تلاوت بھی کیجیے کچھ دروج پاک بھی ہو اپنے جدول کو بنائے اچھا آپ مارکیٹ میں پہ پہنچتے ہیں زہر کے وقت اتنا کام نہیں ہوتا زہر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر آپ شامل ہو جائیے اور اس انداز سے جدول بنائے کچھ جدول علم دین حاصل کرنے کا کچھ جدول مدنی کاموں کا بہت زیادہ آپ مدنی کام نہیں کر سکتے آپ درس فیضان سننا تو لے لیجیے اپنے گھر میں درج دیجیے اور اس کے ساتھ آپ دکان پہ مارکیٹ میں درس کی شرکت فرمائیں تو بارہ مدنی کاموں کے لیے بھی آپ کا جدول ہونا چاہیے مدنی انعامات کے مطابق بھی آپ کا جدول ہونا چاہیے مدنی قافلوں میں بھی آپ کا سفر ہونا چاہیے مطالعہ بھی ہونا چاہیے اور یہ جدول صرف آپ کا نہیں ہوگا ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ بیٹھے ہوئے یہاں پر ان کو بھی جدول بنانا چاہیے ان کے جدول میں بھی مدنی قافلے ہونے چاہئیں ان کے جدول میں بھی مدنی انعامات ہونے چاہئیں نمازیں پانچ وقتہ ان کو بھی پڑھنی ہے سارے مسلمانوں کو پڑھنی ہے تو یہ باتیں صرف بھائی جامعت المدینہ والوں کے لیے تھوڑے مدنی مدن پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہیں اور آپ کے گھر میں جو اسلامی بہنیں ان کے بھی جذبل بنائے اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے قرآن مجید تجویز کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن دے دیا آپ کے درس نظامی تک آن لائن ہو رہی ہے پڑھانے کے تعلق سے پڑھنے کے تعلق سے نکاح کورس تک تو بنا دیا ہماری مجلس آن لائن نے. کہ نکاح کرنے سے پہلے آپ کورس کر لیجیے تاکہ آپ کو ضروری معلومات بھی حاصل ہو جائے اور بہت ساری چیزیں خوب سورج سے گلستان کے اندر آئیں آپ کو بڑے پیارے پیارے پھول ملیں گے بڑی پیاری خوشبو ملیں گی بڑے پیارے پھل ملیں گے ذائقے دار خوشگوار آپ کو رونق بچنے والے آپ کو بڑی ہی پیارے پیارے سے مدنی پھول ملیں گے دیکھے کیا ہوتا ہے دعوت سامی کے ساتھ عملی طور پر وابستہ رہیے بارہ مدنی کاموں میں شرکت رکھیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے مدنی کافلوں میں سفر کیجیے اور مدنی مذاکروں کو دیکھنا تو اپنا معمول بنا ہی لیجیے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ عز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو اللہ أستغفر الله صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد